السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفت ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیے کہ اگر کوئی شخص اہل حدیث کی مسجد کے اندر بغیر جماعت کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے اور حوالہ مانگا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بیر الوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل حدیث کی مسجد کو گھر کے مثل قرار دیا ہے یعنی اگر کوئی بندہ اہل حدیث کی مسجد میں نماز ادا کرے گا تو گویا کہ اس نے گھر میں نماز ادا کی اب اس کا ریفرنس مجھے نہیں ملنا اگر آپ اس کا جواب بھی نہ اتکنا تو بڑی نوازش ہوگی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ فتا رضویہ شریف جلد نمبر 23 میں مسئلہ نمبر 133 یہ صفحہ نمبر 377 سے 381, سے 381 کے درمیان موجود ہے بد مذہبوں کی مسجد کے بارے میں اعلیٰ آذت نے ہی فرمایا کہ وہ گھر کی مثل ہیں جیسے اس کسی شخص نے گھر میں نماز پڑھی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا ان کی بنائی ہوئی مسجد ہو قبضے کی مسجد نہ ہو جیسے مثال کے طور پر بنائی تو اہل سنت مسلمانوں نے مگر بعد اعضا اس پر قبضہ ہو گیا بد مذہبوں کا تو وہ مسجد ہی کے حکم میں رہے گی کہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ تا قیام قیامت مسجد ہی رہتی ہے اعلیٰ فرماتے کہ روافذ کی بنائی ہوئی یعنی روافظ کہتے ہیں شیعوں کو روافذ کی بنائی ہوئی مسجد شرائن مسجد نہیں نماز اس میں ہوگی جیسے کسی گھر میں اگر محلے میں کوئی مسجد اہل سنت کی ہے تو اسے چھوڑ کر اس میں پڑھنا ترکِ مسجد ہوگا اور ترکِ مسجد بلا ازر شرعی جائز نہیں حدیث بات میں ہے لا صلاۃ علی جار الا فی المسجد مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد ہی میں ہو سکتی ہے لہٰذا اگر قریب میں اہل سنت کی مسجد ہے تو اسی میں جا کے نماز پڑھیں اور اگر بد مذہبوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو وہ مسجد کا ثواب اسے میں اس میں نہیں ملے گا گویا یہ یوں ہی ہو گیا کہ جیسے کسی نے اپنے گھر میں نماز پڑھی یا خارج مسجد نماز پڑھی اللہ تعالیٰ عالم